in peace and blessings of the trial version of advanced audio compressor please buy now سبحانکا لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انتا العليم الحکیم قال اللہ تعالیٰ فی شان حبیبه و نبی ان اللہ و ملائکتہ يسلون علن نبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی, علیہ, محمد ورحمت ورحمت ورحمت ورحمت ورحمت صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم رفیقان اگرامی آغاز سخن سے پیش کر میں اپنے مخدوم گرامی حضرت علامہ مولانا نذیر احمد صاحب منانی صاحب کا کو مبارکبادی پیش کروں گا by by ترخص ترخص Please, 11 سال کے مختصر سے عرصے میں انہوں نے اس سلسلے کو بحثن و خوبی باع تکمیز تک پہنچایا اللہ, اللہ, اللہ تبارک و وطالعہ ان کی اس عظیم خدمت کو قبول فرمائے اور دارین میں اس کا سے بہتر صلاقہ فرمائے آف بنیادی آف طور پر میں کوئی خطیب نہیں ہوں اور حالات کے جبری تقاضوں نے مجھے خطابت کی دنیا میں ڈھکیل دیا ہے چند باتیں خطرات کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے حاضر آیا ہوں اور میرا سکن ہے قرآن کریم اور سائنس اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جن حقائق کو بیان فرمایا ہے ان حقائق کو پڑھنے کے بعد اور آج کی جدید سائنسی تحقیقات کو پڑھنے کے بعد آج کی جدید سائنسی تحقیقات کو دیکھنے کے بعد کائنات نے اپنی کتاب میں بیان فرما دی ہے اور اس میں کیوں نہ بیان ہوتی یہ باتیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا و نزل نا علیقل کتابت السعی کہ اے نبی ہم نے آپ کو وہ کتاب تع فرما دی جس میں ہر چیز کا روشن بیان ہے جس کتاب میں ہر چیز کا روشن بیان ہو ہر چیز کی تفصیل موجود ہو ہر خوش تر کا علم ہو بھلا اس کتاب میں آج پیش آنے والے واقعات کا بیان کیوں نہیں ہوگا میں قرآن پاک کی کچھ آیات کی روشنی میں آپ حضرات کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آج جو ہم بہت ساری نئی نئی چیزیں دیکھ رہے ہیں رب تبارک و نے ان کا ذکر قرآن پاک میں بہت پہلے ہی فرما دیا ہے یہ ایک آیت کریمہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یعنی اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اور اللہ جس کو گمراہ کرنا چاہتا ہے جس کو راہ جس کو ہدایت سے محروم کرنا چاہتا ہے اس کے سینے کو ایسے ہی تنگ فرما دیتا ہے جیسے کہ فضاؤں میں اڑنے والے کا سینا تنگ ہوا کرتا ہے مبارکہ میں دو بیان کی گئی پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ارباب ہدایت ہوتے ہیں ان کے سینے کشادہ ہوا کرتے ہیں اور دوسری بات یہ بیان کی گئی کہ جو لوگ گمراہ ہوتے ہیں ان کے سینے انتہائی تنگ ہوا کرتے ہیں یہ دو باتیں بیان کی گئی لیکن دونوں کے بیان کرنے کا انداز اور دونوں کا اسلوب انتہائی مختلف ہے اللہ تعالیٰ نے جہاں ہدایت یافتگان کا ذکر کیا تو وہاں پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اربا ایمان کا سینا اتنا کشادہ ہوتا ہے کہ کائنات میں اس کی کوئی نظیر نہیں پیش کی جا سکتی ہے یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان نے عالم پہ نہ جانے کتنے مظالم اٹھائے جا رہے ہیں لیکن اس کے باوجود کبھی کوئی مسلمان نہ اپنے مذہب سے مکرتا ہے نہ اپنے رب کا باغی ہوتا ہے بلکہ مسلمان اگر کچھ کہتا ہے تو صرف یہی کہتا ہے کہ یہ ہمارے بدعمالیوں کا نتیجہ ہے اگر آج بھی ہم صحیح معنی میں مسلمان بن جائے تو آج بھی دنیا کی کایا پلٹ سکتی ہے दे آج दे بھی دنیا میں ایک انقلاب وبا ہو سکتا ہے یہ بات وہی کہہ سکتا ہے جس کے سینے کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو لیکن ان کے مقابلے میں کچھ ایسے افراد بھی ہوتے ہیں کہ جن کا سینا انتہائی تنگ ہوا کرتا ہے اور کیسا تنگ ہوتا ہے اس کو اللہ تعالی نے ایک پلیز آسمانوں میں اڑنے والا کوئی انسان اللہ تبارکہ و تعالیٰ نے چودہ سو سال پہلے یا اس زمانے میں آسمانوں میں اڑنے کا ذکر فرمایا جس زمانے میں خلا بازی کا کوئی تصور نہیں تھا جس زمانے میں آسمانوں میں اڑنے کا کوئی تصور نہیں تھا اس آیت مبارکہ کی تفسیر متقدمین نے اپنے اپنے انداز میں کی ہے لیکن آج کی جدید سائنس یہ کہتی ہے کہ انسان جب زمین کے قریب ہوتا ہے تو زمین کے قریب آکسیجن زیادہ ہوتی ہے تو اسے سانس لینے میں کوئی دشواری محسوس نہیں ہوتی لیکن انسان جیسے زمین سے دور ہونے لگتا ہے آسمان کی طرف بڑھنے لگتا ہے فضاؤں میں پرواز کرنے لگتا ہے تو فضاؤں میں آکسیجن کی کمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے اسے سانس لینے میں دشواری محسوس ہوتی ہے تو آج جو واقعات پیش آ رہے ہیں ربے کائنات نے چودہ سو سال پہلے اس کو بڑھیا خان کے محسوس کر سکتے ہیں دوسری آیت ہے جس میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَو بابم بل یہ آیت کریمہ سورت الخجر میں واقع ہے اس آیت سے پہلے ایک اور آیت ہے جس میں رب کائنات یہ بیان فرمایا کہ لو مات کتی ان کنتمنجین جب ہمارے نبی اللہ کی آیتوں کو قوم کے سامنے تلاوت فرمایا کرتے تھے جب قرآن کی آیت تلاوت فرماتے اور اپنی نبوت و رسالت کا اعلان کرتے تو بہت سارے کفار تھے جو یہ کہتے تھے کہ لومت کہ اگر اللہ کے رسول ہیں تو آسمان سے فرشتوں کو بلا لے جو اس بات کی گواہی اس آپ کا دین سچا ہے نبی سے اس طرح کے مطالبے کیے جاتے تھے تو رب نے ان کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ آسمان سے فرشتوں کا آنا اور فرشتوں کا گواہی دینا یہ ایک عمر آخر ہے اگر ہم تمہارے لیے تم اندھیرا چھا جائے گا اور تم یہ کہنے پر مجبور ہو جاؤ گے کہ ہمارے اوپر جادو کر دیا گیا ہے قرآن پاک نے ایک بات یہ بیان فرمائی کہ اگر کوئی انسان آسمانوں میں چلا جائے تو اسے یہ محسوس ہوگا کہ اس کی آنکھوں تلے اندھیرا آ چکا ہے اسے صحیح سے نظر نہیں آ رہا ہے Please. بلکہ انسان بساوقت یہ بھی تصور کرے گا کہ اس کے اوپر جادو ہو چکا ہے اس کے اوپر شہر ہو چکا ہے یہی وجہ ہے صحیح صحیح version آنکھ version آنکھ آنکھ آنکھ اس کو چودہ سوایا لیکن آج کی جدید سائنس یہ کہتی Please. ہے کہ جب کچھ خلاباز آسمانوں میں پہنچے زمین کی پستیوں سے نکل کر کے آسمان کی بلندیوں تک پہنچنے لگے تو ان لوگوں نے جب زمین کو دیکھا اور زمین کو ایک سیارے کی شکل میں دیکھا جو سورج سے بہت زیادہ دوری پہ آتے ہیں تو انہوں نے یہ محسوس کیا کہ سورج کی روشنی زمین زمین کے صرف ایک حصے پہ پڑتی ہے ہے اور دوسرا حصہ تاریخ ہوتا ہے اب زمین دو حصوں میں بٹ چکی ہے ایک حصہ وہ ہے جو منور ہے اور دوسرا حصہ وہ ہے جو کہ تاریخ ہے اور جیسے ہی وہ خلاباد زمین سے دو سو کلو کی دوری پر دوسری سمت میں جاتا ہے تو اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ زمین دھندلی سی نظر آ رہی ہے اسے اس کی آنکھوں پہ اعتبار نہیں ہو رہا ہے کہ کل تک ہم نے اپنے ماتھے کی نگاہ سے زمین کے اوپر جو حقائق دیکھے تھے قدیم زمانے میں رقت بارہ کا بطالہ نے جس حقیقت کو واضح الفاظ میں بیان فرما دیا آج کی جدید سیس بھی تحقیق کے بعد وہی کہہ رہی ہے جو حضرت، حضور ملت اب آئیے آسمان سے ہم زمین کی طرف پلٹتے ہیں زمین میں بہت ساری چیزیں پائی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ نے زمین کا ذکر کیا بیسویں پارے کی آیت ہے کہ امن ام قرارا کہ اللہ وہی ہے جس نے زمین کو مستقر بنا دیا جس نے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنا دی اللہ تعالیٰ نے زمین کو قرار سے تعبیر کیا اور فرمایا کہ زمین قرار گاہ ہے زمین مستقر ہے زمین ٹھہرنے اور رکنے کی جگہ بہت سارے لوگ اس حقیقت کو جانتے ہیں سیارے معروف تھے اب نو تک تعداد پہنچ چکی ہے اور بھی تلاش جستجو جاری ہے اللہ تعالیٰ نے کسی سیارے کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ یہ سیارے رکنے کی جگہ ہے صرف زمین کے بارے میں بیان فرمایا اور جب جدید تحقیقات کی روشنی میں دوسرے سیاروں کے بارے میں حقیقت معلوم ہونے لگی تو کسی نے یہ کہا کہ متارد کے اندر اس صدر گرمی ہے کہ وہاں پہ کوئی انسان نہیں رہ سکتا کسی نے کہا کہ مریخ کے اندر بھی گرمی ہے وہاں پہ کوئی انسان نہیں رہ سکتا مشتری اور زحل کے بارے میں اور اسی طریقے سے دیگر سیارگان کے بارے میں بہت سارے سائنس دانوں نے اور تحقیق کرنے والوں نے اس حقیقت کا انکشاف کیا کہ اگر کوئی انسان زندگی بسر کر سکتا ہے تو وہ صرف زمین پہ بسر کر سکتا ہے اس لیے کہ زمین میں پانی بھی ہے زمین میں ہوا بھی ہے زمین میں معتدل جائے اگر ہم دوسری تو نہ وہاں پانی معتدل مقدار میں پایا جاتا ہے نہ وہاں ہوا ہوتی ہے اور نہ ہی زندگی گزارنے کی دوسری سہولتیں میسر ہے تو رقطبارہ مطالعہ نے زمین کے بارے میں بہت واضح الفاظ میں بیان فرما دیا کہ اگر کسی کو ٹھہرنا ہے کسی کو اختیار کرنی ہے کسی کو زندگی گزارنی ہے تو صرف ایک جگہ ہے جس کو ہم زمین کہہ سکتے ہیں زمین کے علاوہ کوئی کہیں بھی چلا جائے اس کے لیے زندگی کی تمام سہولتیں میسر نہیں ہو سکتی ہے زمین ہم دیکھتے ہیں کہ پہاڑ قائم ہے ان پہاڑوں کا اللہ تعالیٰ نے کیا اور فرمایا کے بل جا او تادا ہم نے پہاڑ کو کھوٹی بنایا ہے کھوٹی ہمارے دہاتوں میں کثرت کے ساتھ پائی جاتی ہے کھوٹی کی کیا کیفیت ہوتی ہے اس کا بہت سارا حصہ بیشتر حصہ زمین کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے کچھ یہ نہیں تھا کہ پہاڑ کا جتنا حصہ اوپر ظاہر ہوتا ہے اس سے بھی بہت زیادہ حصہ زمین کے نیچے ظاہر ہوتا ہے زمین کے نیچے پوشیدہ ہوتا ہے ابھی ماضی قریب میں جب پہاڑوں کے بارے میں تحقیق ہونے لگی تو سائنس دانوں نے اس بات انکشاف کیا کہ اگر زمین کے اوپر پہاڑ کا ایک حصہ نمودار ہوتا ہے تو اس کا ساڑھے چار گنا زائد حصہ زمین کے اندر روپوش ہوا کرتا ہے تو رب تبارک تعالیٰ نے پہاڑ کو کھوٹی سے تعبیر فرمایا اور کھوٹی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ کچھ حصہ باہر ہوتا ہے بیشتر حصہ ہوتا ہے اورقیق کے, کے بعد ہم نے زمین में پہاڑ बना दिए यह पहाड़ تمہارے فائدے کے ہیں اور تمہارے جانوروں کے فائدے کے ہیں پہاڑ سے ہمارا کیا فائدہ وابستہ ہے جانوروں کا کیا فائدہ وابستہ ہے یہ عام انسان عام حالات میں نہیں سمجھ سکتا ہم یہاں زندگی گزار رہے ہیں نہ کوئی پہاڑ ہے اور نہ ہمیں بظاہر کوئی پہاڑ سے فائدہ سمجھ میں آتا ہے لیکن میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے سے اس کو بیان کرنا چاہوں گا واضح کرنا چاہوں گا دنیا کی جو سب سے لمبی نہر ہے وہ نہر دریا جو دنیا کا جو سب سے لمبا دریا ہے وہ دریائے نیل ہے دریائی نیل کے بارے میں یہ کہا گیا چھ ہزار سات سو کلو میٹر کی لمبائی میں یہ دریا پھیلا ہوا ہے چھ ہزار سات سو کلو میٹر کی لمبائی اس کی ہے اور یہ دریا کہاں سے نکلتا ہے, جی سے سے نکلتا Please, ہے. اور چھوٹے سے گاؤں میں ایک جھیل واقع ہے है سے से دریا شروع ہوتا ہے وہاں سے یہ نہ ہوتی ہے اس کے بعد یہ نہر جب چلتی ہے تو سب سے پہلے ہبشہ میں آتی ہبشا کے تمام افراد کو سیراب کرتی ہے پھر یہ نہر آگے بڑھتی ہے سوڈان میں جاتی ہے سوڈان میں جتنے لوگ بستے ہیں جتنے جانور رہتے ہیں سب اس سے آسودہ ہوتے ہیں پھر یہ نہ بحرے متوسط تک پہنچ جاتی ہے اور سمندر میں مل جاتی ہے یعنی افریقہ سے چلنے والی ایک نہر ہے جو افریقہ میں ہبشہ کو سیراب کر رہی ہے سوڈان को سیراب कर रही है مصر को سیراب कर रही है सिर्फ इंसान ही नहीं بلکہ جانور بھی آسودہ ہو رہے ہیں اور ان ممالک کا اگر آپ نقشہ دیکھیں گے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا اس لیے کہیں اور سے پانی نہیں ملتا ہے تو اب اس نہر کی کیا کیفیت ہے یہ دریا جو نکل رہا ہے وہ کہاں سے آتا ہے یہ وکٹوریا شہر کے اندر ایک چھوٹی سی جھیل ہے وہاں سے نکلنے والا یہ پانی ہے لیکن جھیل میں پانی آتا کہاں سے ہے تو آج ساری دنیا اس بات کو جانتی ہے یا مطالعہ کرنے والے اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ اس جھیل کے کنارے کنارے برفیلے پہاڑ نصب کیے گئے ہیں برفیلے پہاڑ ہے وہ برفیلے پہاڑ پگھلتے ہیں وہاں سے پانی جھیل میں آتا ہے جھیل کا پانی نہر کی شکل میں کئی کئی ممالک کو سیراب کرتا ہوا نظر آتا ہے قرآن کہتا ہے مطالعہ ہم نے پہاڑوں کو بچھا دیا ہے تم بھی فائدہ اٹھا رہے ہو تمہارے جانور بھی فائدہ اٹھا رہے इस फार्म है 파더 트라이얼 버전 오브 어드밴스 오디오 컴프레서 प्लीज राइट नाउ लेकिन कुरान ने 1400 साल पहले इसको बयान फरमा दिया है और आगे बढ़ते हैं हम कुरान पाक के हवाले से बहुत सारी बातें आप हजरात की खिदमत में पेश करना चाहेंगे लेकिन इससे पहले एक مرتبہ आप हजरात दुरूद पाक पढ़ें अल्लाह हुम्मा सल्ले अला सीदना औरना मुहम्मदी वअलीही वआलीहि मुसल्लिम सलातो व सलामन अलायही या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरीके से पहाड़ हैं اسی طریقے سے اللہ رب العزت کی عظیم قدرتوں کا ایک مظہر ہے سمندر کا اللہ تعالیٰ نے پاک جا جا ذکر مبارکہ جو میں پارے سورے نور میں واقع ہے اس میں رب کائنات نے یہ بیان فرمایا کہ یعنی کفار کے اعمال ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ Now. اللہ فرماتا ہے اوک ظلمات اللہ فرماتا ہے کہ کافروں کے اعمال کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ گہرے سمندر کی تہبت تاریخیہ ہے کہ جس میں یہ ایک موج ہوتی ہے اس موج کے اوپر دوسری موج ہوتی ہے پھر اس موج کے اوپر بادل اور اللہ فرماتا ہے کہ یہ ہے اور جب انسان سمندر کی تاریخی میں پہنچتا ہے گہرائی میں پہنچتا ہے اور اذا اخرج اخرجہ جب اپنا ہی ہاتھ نکالتا ہے کہ اپنے ہاتھ کو دیکھ لے قرآن کہتا ہے لم یکد یکراہ ہاتھ دیکھنے کی کوشش ضرور کرتا ہے لیکن اس جس کے لیے اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے اس آیت مبارکہ میں مجھے سمندر کے حوالے سے کچھ حقائق بیان کرنے ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ سمندر کے اندر کیا ہوتی ہے اور سمندر کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ موجن ایک موج ہوتی ہے من فوقی موجن پھر اس موج کے اوپر ایک اور موج ہوتی ہے پھر فرمایا کہ من فوقی صاحب اس موج کے اوپر بادل ہوا کرتا ہے یعنی ہم سمندر میں جب دیکھتے ہیں تو ہمیں صرف ایک موج نظر آتی ہے اور سمندر کی دوسری موج موج کے نیچے ہوتی ہے وہ کبھی نظر نہیں آتی اور بھلا نظر کیسے آ سکتی ہے کہ یہ وہ حقیقت ہے جو صرف قرآن بیان کر رہا ہے اور تحقیقات دو ہوتے ہیں یہ سمندر. Please, Please, سمندر ہوتا ہے جس کو بہرا سمندر کہا جاتا ہے تو جیسے بالا سمندر کے اندر موج اٹھتی ہے ایسے ہی گہرے سمندر کے اندر بھی موج اٹھتی ہے دونوں کی موجیں مختلف بہت پہلے ذکر کر دیا جسے سائنس سن 19 -19 میں تحقیق کرنے کے بعد بتا رہی ہے کہ ہم نے سمندر پہ غور کیا تو سمندر دو حصوں میں بٹا ہوا ملا ایک سبزی سمندر ہے ایک گہرا سمندر ہے اور ہر سمندر کے اندر ایک موج ہے اوپر کے سمندر میں جو موج ہے اس سے مختلف ایک اور سمندر ہے جس کے اندر دوسری موج پائی جاتی ہے اور سمندر کے اندر جو تاریخی ہوتی ہے لم یکمندر میں پہنچ کر کے اپنا ہاتھ دیکھے تو اسے ہاتھ نظر نہیں آئے گا یہاں پہ بہت سے طلبا ہیں بہت سے اہل علم ہے میں لمیک یا راہا کے حوالے سے کچھ گرامر کے حوالے سے گفتگو کروں کہ لمیک یا راہا لمیک یہ پھیلے مقارب ہے اور اس کا معنی ہے کہ لم یکد یا راہا کے قریب ہے کہ نہ دیکھے اس کے دو معنی مفسرین نے بیان کیے ایک معنی تو یہ ہے کہ انسان دیکھنے کی کوشش کرتا ہے تو غور کرنے سے سمجھ میں آ جاتا ہے یعنی تو یہ ہے کہ نظر نہیں آئے گا لیکن یہ کہ غور کرے تو نظر آ جاتا ہے بعض نے یہ بیان کیا کہ لمبا انسان دیکھنے کے قریب بھی نہیں ہوتا ہے جب اس کے قریب ہی نہ ہو تو پھر دیکھنے کا تصور ہی کیا ہو سکتا ہے تو سمندر میں پہنچنے کے بعد ہاتھ نظر آئے گا کہ نظر نہیں آئے گا قدیم کے پیچھے جو بلاغت کا مفہوم اور فلسفہ چھپا ہوا وہ پڑھنے اور سننے سے تعلق رکھتا ہے سمندر کے اندر جو تاریخی ہے اور سمندر میں جو روشنی جاتی ہے یہ کائنات میں جو روشنی پھیلتی ہے سب کا مصدر کیا ہے سب کا ماخذ کیا ہے شاید یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے دنیا میں جو بھی روشنی آتی ہے وہ صرف سورج کی بنیاد پہ ہوتی ہے زمین پہ جو روشنی آتی ہے وہ سورج سے آتی ہے اور سورج کی جو روشنی ہوتی ہے وہ نو نو رنگوں سے مل کر کے سورج کی کرن تیار ہوتی ہے سورج کی جو روشنی ہے سورج جو چمک ہے اس کے اندر نو رنگ جاتے ہیں. وہ نو رنگ کون سے ہے سب سے پہلے لال رنگ ہوتا ہے پھر نارنجی رنگ ہے پھر اس کے بعد ہلکا نیلا کلر ہے اس کے بعد ہرا کلر ہے اس کے بعد پیلا کلر ہے اس کے بعد یہ ساتھ ایک رنگ تیار ہوتا ہے جس سے کائنات عالم میں روشنی پھیلتی ہے یہ سارے رنگ ہوتے ہیں لیکن ہر رنگ کی ایک خاص مسافت ہوتی ہے یہ خاص محدود مقدار ہوتی ہے کہ اتنی دوری پہ یہ رنگ نظر آئے گا اس سے زیادہ نظر نہیں آئے گا تو سب سے کم دوری پہ نظر آنے والا جو رنگ ہے وہ لال ہے لال کے بارے میں کہا گیا کہ اگر سمندر میں لال رنگ ڈال دیا جائے تو بیس میٹر نیچے تک لال رنگ نظر آئے گا بیس میٹر سے نیچے اگر لال رنگ چلا گیا ہے ٹماٹر چلا گیا سیب چلا گیا تو پھر وہ لال نظر نہیں آئے گا بلکہ کالا نظر آئے گا اس لیے کہ پانی کی سطح کے اندر لال رنگ صرف 20 میٹر تک نظر آتا ہے 20 کے بعد لال رنگ کالا پڑ جاتا ہے اس کے بعد نارنجی رنگ یہ 30 میٹر تک نظر آتا ہے اور پیلا رنگ 50 میٹر تک نظر آتا ہے اس کے بعد ہرا رنگ ایک سو پچیس میٹر اور گہرا نیلا رنگ دو سو میٹر تک نظر آتا ہے آپ فرض کیجیے آپ کے پاس ایک لائٹ ہے یا آپ کے پاس ایک ٹارچ ہے تو بیس میٹر کے بعد لال رنگ کی وجہ سے جو آپ کو روشنی مل رہی تھی وہ روشنی ختم ہو جائے گی تیس میٹر چلے جائیں گے تو نارنجی کی بنیاد پہ جو آپ کو روشنی مل رہی تھی وہ روشنی ختم ہو جائے گی پچاس میٹر چلے جائے پیلے رنگ کی روشنی ختم ہو جائے گی اسی طریقے سے جب میٹر تک اندر چلے دو میٹر تک اندر چلے جائیں گے تو آپ کے ٹارچ جلانے کے بعد اس کی روشنی سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو گوجا کے رقبہ یہ دیکھنا چاہے لم یکراہ ایسا لگتا ہے کہ اسے ہاتھ نظر نہیں آئے گا لم یکراہ اس لیے بیان کیا گیا مرحلے میں سرے سے نظر ہی نہیں آئے گا تو سورج کی روشنی سے جو شعا تشکیل پاتی ہے اور سورج کی جو شعیے ہیں جن رنگوں سے وہ سورج کی شعا بنتی ہے رقط بارہ کا وطالعہ نے ان رنگوں کی بنیاد پہ پیدا ہونے والی روشنی اور کے کے کے کے ہونے ہونے بعد کا کا جس ساتھ فرمایا ہے ہے یہ حصہ دنیا کسی اور کتاب میں یہ بلا کبھی نظر نہیں آ سکتی تو رفتارہ کا صرف تاریخی ہی تاریخی ہے وہاں پہ ہزاروں کو نہ روشنی کی ضرورت ہے نہ اجالے کی ضرورت ہے نہ کسی لائٹوں کے لیے ہم نے نور بنایا ہے تو وہ نور کے محتاج ہو گئے ہیں اور جو بحر امی کے رہنے والے جانور ہیں ہم نے ان کے لیے نور بنایا ہی نہیں ہے تو لہ نور سما لہو نور اللہ جن نور کا محتاج نہ بنائے ان کسی نور کی ضرورت نہیں ہے تو آج دنیا جس نورتیجے پہ پہنچ رہی ہے پاک نے ان تمام حقائق کو آج سے کئی سو سال پہلے بیان فرما دیا ہے میرا وقت اور بھی باقی ہے تو میں چاہوں گا کہ اپنی گفتگو کو اور طول دوں اور مزید حقائق آپ کے سامنے بیان کروں پرانے پاک میں اللہ تبارک و مطالعہ نے قصے میں ایک خواب دیکھا تھا خواب یہ دیکھا تھا کہ سات دگلی گایاں ہیں سات موٹی گایاں ہیں اور دبلی گائے موٹی گایوں کو کھا رہی ہے اور آگے یہ بھی دیکھا کے سبا سم بلاً خدر و اخرا یابسات آٹھ ہری سات ہری بالیاں ہیں اور سات خشک بالیاں ہے۔ ان کے بارے میں حضرت یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر دریافت کی گئی حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا کہ تجربہ سباسنین دہابا ہما حسدی اللہ کلیلم کلیلمسر یہاں پہ 15 سالوں کا ذکر ہے 15 سال کیسے ہیں سات کاشتکاری کرو اس کے بعد فرمایا کہ سات سال انتہائی تنگی کے آئیں گے تو سات سالوں میں تم نے جو کاشتکاری کی ہے اس سے تم کھاتے رہو اور اس کے بعد ایک اور سال آئے گا کہ جس میں لوگ محتاج ہو جائیں گے اور مزید اگلے سالوں کی فصل کے لیے تمہیں کچھ دانے اکٹھا کر کے رکھنے ہیں تو کل پندرہ سالوں کا ذکر ہے سات سال جو ہے کاشتکاری کے سات سال قید کے اور اس کے بعد یہ سال لوگوں کی مدد اور ریعانت کا تو یہ کل پندرہ سال ہوتے ہیں اور یہاں حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تم خزر فی سنبلی ہی جو بھی تم کاشت کرو اس کو اپنے بالی کے اندر رکھ دو یہاں پہ مجھے بتانا یہ ہے کہ جب یہ آیت کریمہ پڑی گئی تو بہت سارے دانوں نے اس پہ تحقیق کی کہ اگر ایک دانے کو بالی میں رکھ دیا جائے تو کیا ہوتا ہے بالی سے نکال دیا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ یہ العلوم مغرب ایک بہت بڑے پروفیسر ہے انہوں نے تحقیق کر کے بتایا کہ میں نے اپنی زندگی میں دانوں کو میں نے علاحدہ کیا کچھ دانوں کو میں نے بالیوں میں رکھا اور کچھ دانوں کو بالیوں سے علاحدہ کر دیا دو سال تک میں نے دونوں کو اس طور پہ رکھا کہ کچھ دانے تو بالیوں میں سلامت ہیں اور کچھ جو جو بہت سی تبدیلی آ گئی لیکن جو دانے بالیوں میں محفوظ رکھے گئے تھے ان میں ذرا برابر کوئی تبدیلی نظر نہیں آئی انہوں نے تحقیق کر کے یہ بھی بتایا کہ جب ایک سال گزر گیا تو ہم نے دیکھا ان جانور پروام Please, پروٹین, پروٹین بیس فیصد کمی آ گئی ہے اور سال جیسے جیسے گزرتے جا رہے ہیں ان کے پروٹین میں کمی آتی چلی جا رہی ہے لیکن جن دانوں کو ہم نے بالیوں میں محفوظ رکھا ہے کئی سال گزر گئے ہیں تبدیلی نہیں ہوئی اور بہت سے سائنسدانوں نے یہ بھی بتایا کہ اگر ایک دانے کو بالی کے اندر پندرہ سال تک رکھ دیا جائے تو پندرہ سال تک وہ دانا محفوظ بھی رہتا ہے اور پندرہ سال کے بعد اسے زمین میں گاڑ دانا اس قابل ہوتا ہے کہ اس سے کوئی دوسرا پودا اور اس سے کاشتکاری ہو سکے تو رفتبارہ نے دانوں کے بارے میں فرمایا کہ پندرہ سال آئیں گے تمہیں سات سال کاشتکاری کرنی ہے ہم سات سال تک کاشتکاری کریں گے دانوں کو لا کے گھر میں رکھیں گے سات سال کھائیں گے چودہ سال گزر جائیں گے اس کے بعد ایک سال مدد کریں گے اور سولہ حقیقت کو چودہ سو سال پہلے بیان کیا آج جدید سائنس تحقیق کر کے چیز کو دہرا رہا ہے اسی کو اللہ نے فرمایا یہ وہ کتاب ہے جس میں ہر چیز کا روشن بیان موجود ہے Wow. عزیزان گرامی قرآن پاک کی دو آیتیں آپ کے سامنے پیش کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہوں گا یہ ایک آیت کریمہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ماں جاؤ اللہ علیہ المنقلبی ہم نے کسی بھی انسان کے جوف میں دو دل نہیں بنائے ہیں ماں جاؤ اللّہ رضول ہم نے کسی بھی مرد کے جوف یعنی اس کے اندر دو دل نہیں بنائے ہیں کائنات میں جتنے بھی انسان پیدا ہوتے ہیں سب کے اندر ایک ہی دل ہوتا ہے یہ حقیقت قرآن نے بیان کی ہے लेकिन दिस फॉर्म है पाद ट्रायल वर्जन ऑफ एडवांस ऑडियो कंप्रेसर और ये दुनियात अजीबुल खلقत इंसान बहुत सारे पैदा हुए कुछ ऐसे अपराधी पैदा हुए कि जिनके हाथ में 6 थी कुछ ऐसे अपराधी पैदा हुए कि जिनके मुंडे पे दो हाथ लगे हुए थे कुछ अपराधी ऐसे पैदा हुए कि जिनके गर्दन के ऊपर दो लगे हुए थे कुछ अपराधी ऐसे पैदा हुए कि जिनके दो बच्चे थे लेकिन ये जो साथ मिले हुए थे दुनिया में ऐसे अजीबुल खلقत इंसान बहुत सारे पैदा हुए سب کا ریکارڈ درج کیا جاتا ہے کہ یہ انسان عجیب القلکت ہے اس کی ایک آنکھ ہے اس کی چار آئے اس کی چھ انگلیاں دو سر ہے اور اس کے پیر اس طریقے سے ہے لیکن اس سائنسدان نے امریکی ڈاکٹر نے تحقیق کرنے کے بعد یہ بتایا کہ آج تک ریکارڈ میں کہیں یہ درج نہیں ہوا کہ کوئی انسان پیدا ہوا ہو اور اس کے سینے کے اندر دو کہتی تھی کہ جب اس کے دو سر ہے تو دو دل ہونا چاہیے جس کے ایک سینے کے اندر دو دل موجود ہو سورب تبارک نے جس کو بہت واضح الفاظ میں پہلے بیان کر دیا آج تک اس حقیقت کا کوئی انکار نہیں کر سکا اور مزید غور کیجیے خدا نے اللہ نے نہیں کہا اس لیے کہ انسان میں مرد بھی آتا ہے عورت بھی آتی ہے عورت کے جسم میں عورت کے پیٹ میں سینہ ہوگا دل موجود ہوگا مردوں کے بارے میں حقیقت بیان کی ہے وہ عورتوں کی کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو غیر اللہ کی بندگی کرتے ہیں کی مثال کیسی ہے ان کی مثال مکڑی کی سی ہے مکڑی کیا کرتی ہے اپنے لیے جالے سے گھر بناتی ہے بیت القبوط دنیا میں گھر بہت سارے لوگ بناتے ہیں لیکن سب سے کمزور گھر اگر کوئی ہو سکتا ہے وہ مکڑی ایسا مکڑی का घर कमजोर होता है जब भी कोई हम घर बनाते हैं उस घर में ایک دیوار کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ بیرونی ہوا ہمارے گھر میں نہ आ सके جب ہم گھر بناتے ہیں اس میں ایک چھت کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تاکہ بارش اور دھوپ سے ہمارا گھر محفوظ رہ سکے اور گھر کے افراد محفوظ رہ سکے لیکن مکڑی کے گھر میں نہ کوئی دیوار ہوتی ہے تو اس میں رہنے والا محفوظ رہ سکے نہ اس کی کوئی چھت ہوتی ہے کہ اس کے سائے میں کوئی پناہ لے سکے اور مزید یہ کہ گھر کیا کے بعد ہر انسان کو راحت مل جاتی ہے سکون مل جاتا ہے انسان ہر جگہ سے تھکا ماندہ آتا ہے سکون مل جاتا ہے لیکن مکڑی کا اگر کہیں سے کوئی مکھی اگر کوئی جانور کوڑا اڑ کے آ کوئی پتنگا اڑ کے اور مزید مکڑے مکڑی جو ہوتی ہے اس میں ایک نر ہوتا ہے ایک مادہ ہوتی ہے نر اور مادے میں خاصیت ہوتی ہے کہ مادہ جو ہے وہ اس کے اس کا حجم بڑا ہوتا ہے اور نل کا حجم بہت چھوٹا ہوتا ہے اور مکڑی اس قدر دلیر ہوتی ہے یا اس قدر ظالم ہوتی ہے کہ وہ جب حاملہ ہوتی ہے اس کے پیٹ میں بچے ہوتے ہیں اور اس کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا تو جب اس کا شوہر آتا ہے تو خود اپنے شوہر کو مار ڈالتی ہے اور جب بچے پیدا ہوتے ہیں اور بچے ابھی وہ اپنا باہر نکلنے کے لیے کوشش کر رہے ہوتے ہیں اسے بھوک کی ضرورت محسوس ہوتی ہے بھوک محسوس ہوتی ہے کھانے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو وہ اپنے ہی بچوں کو مار ڈالتی ہے تو کوئی گھر اس لیے بنایا جاتا ہے کہ گھر میں پہنچنے کے بعد سکون ملے انسان yes. گھر ہے نہ اس گھر میں کوئی امن و امان ہے نہ اس میں کوئی راحت ہے نہ اس میں کوئی فائدہ ہے اللہ فرماتا ہے بندگی کرنے مجھے چھوڑ کے دوسروں کے سامنے سر جھکانے والو تمہارے ہی ہے جیسے کہ مکڑی کا گھر ہے کہ مکڑی کے گھر میں نہ کوئی دیوار ہے نہ کوئی چھت ہے نہ گھر میں امن و امان ہے نہ جان کی حفاظت ہے اور عالم یہ ہے کہ جب ہوائیں چلتی ہے تو وہ گھر اڑ کر کے چلا جاتا ہے اسی طریقے سے جب قیامت آئے گی وہ قدیم نہ علاصورہ قیامت کا جب طوفان آئے گا زلزلے اٹھے گا تمہارے سارے کے سارے اعمال میں برباد ہو جائے گی رب تبارہ کا وطالیہ نے اعمال کو اور ان کے جو بھی اعمال تھے ان کو کس پیارے انداز میں بیانس کا سیگا لایا گیا آج جدید سائنس تحقیق کر کے یہ بتاتی ہے کہ مکڑی میں نر بھی ہوتا ہے مادہ بھی ہوتی ہے لیکن نر کبھی بھی جالا نہیں بنتا بلکہ اسے جالا بننا آتا ہی نہیں ہے جالا بننے کا جو کام ہے وہ صرف قرآن نے اس کو بیان کیا کہ مکڑی جو مادہ ہوتی ہے وہی جالا بناتی ہے اور جو نر ہوتا ہے وہ جالا نہیں بناتا ہے آج جس کو بیان کیا ہے قرآن نے چودہ سو سال پہلے اس کو اور مزید دیکھیے اوہن کا معنی ہوتا ہے انتہائی کمزور مانا کمزور اوہن مانے انتہائی کمزور مکڑی جو جالا بناتی ہے اس جالے کو اگر ہم دھاگے سے تعبیر کرے تو دھاگے کے عربی by the trial version of advanced audio compressor please qulke inna auhanal buyut la baitul an kabut kaha ke makdi ke jale se banaya hua ghar kamzor hota hai phir asli makdi ka jala kaisa hota hai to aaj science da ye kehte hain ke makdi ka jala jitna patla hota hai uske andar jitni quwwat hoti hai uske andar jitni salabat hoti hai uska jitna hazm hota hai utne hi hazm ka agar hum طاقتور ہوگا اس مکڑی کا جو جالا ہوتا ہے وہ ریشم کے قبیل سے ہوتا ہے اور ریشم مضبوط ہوا کرتا ہے تو قرآن نے اوہن البجود کہا ہے اوہن الخوت نہیں کہا ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ مکڑی جالا جو بناتی ہے وہ جالا کمزور جالا طاقتور ضرور ہوتا ہے لیکن اس کی بنیاد پہ جو گھر تیار ہوتا ہے وہ گھر کمزور ہوتا ہے یعنی یہاں پہ اور گھر ہمارا کمزور چیز سے مکڑی گھر بناتی ہے اس کا دھاگا جو ہوتا ہے وہ مضبوط ہوتا ہے لیکن گھر جو ہے انتہائی کمزور ہوتا ہے تو اے یہ اے وہ حقائق ہے جو قرآن کریم نے چودہ سو سال پہلے ہمارے سامنے بالکل واضح فرما دیے ہم قرآن پاک کو نہیں پڑھتے قرآن پہ تدّر نہیں کرتے قرآن پاک کے معانی میں اتر کے غور نہیں کرتے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ قرآن ہمارے گھر میں موجود ہے اس کے باوجود ہزاروں حقائق سے ہم اندھیرے میں ہیں اور ہمیں یہ نہیں کہہ رہا ہے اور ہمارا قرآن ہمیں کتنے آگے لے جا سکتا ہے حضرت امام احمد ابن حمبل نے ایک مرتبہ خواب میں اللہ رب العزت کو دیکھا اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہوئے تو اپنے ربل سے فرماتے ہیں میرے قرآن کو پڑھ لو تم میرے محبوب و مقرر بن جاؤ گے حضرت امام کا بڑا خیال نے خدا کی او بغیر حاصل حاصل حاصل کے پہ یا رحمتوں کو دیکھیے اللہ فرماتا ہے بغیر کے تم میرا اور تقریریں تفصیلیں قرآن یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے اگر ہم قرآن پاک پڑھے تو ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا دنیا کے سارے کلاموں پر کلامی الہی کی فضیلت بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ خود ذاتی باری کی فضیلت اس کے بندوں پہ ہوا کرتی ہے اور من شغل القرآن و مسئلہ افضل جو قرآن اتنا پڑھے قرآن پڑھے دعا کرنے کا موقع نہ ملے تو اللہ تعالیٰ اسے عطا فرما ہے جو مانگنے والوں کے نصیبوں میں نہیں ہے yeah. لہٰذا <NAS> اسلام آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم قرآن پاک کو پڑھیں قرآن پاک پہ عمل کریں قرآن پاک کی تعلیمات کو عام سے عام تر کریں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے ملوی ہے تم سب سے بہتر انسان وہ ہے جو کچھ میں نے بیان کیا اس کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ سبھی حضرات کو قرآن پاک پڑھنے کی توفیق مرحمت فرمائے السلام علیکم